ربش راہلی صدری ویسرلی امری واہل من ملسانی یفقہ کولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ. پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے بحث کرے گا ان کے لیے جھگڑے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی یعنی اس کی بات مان لی جائے گی تو جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یعنی اپنی زندگی کا امام اور رہنما بنایا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا یعنی جنت تک پہنچا کر آئے گا اور جس نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے رکھا یعنی اس سے غافل ہو گئے تو وہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نجات کے لیے اس اللہ کی کتاب کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ یہ ہمیں کامیابی کی اعلیٰ ترین منزلوں تک پہنچائے ناظرین ہم سورت یوسف کا مطالعہ کر رہے تھے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا اُبَرِّئُ نفسی اِنَّ النفسَ بِسُوءٌ اِلَّا ما ابری افسی ان تم بس احمر رحیم میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرا رب بہت غفور الرحیم ہے سورت یوسف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل خانے سے نکالنے کے لیے الچی پہنچا پیغام لے کر تو انہوں نے فوراً ہی اس آفر کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جس واقع کو بہانہ بنا کر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا پہلے اس واقعے کی تحقیق کی جائے اللہ کے دین کی طرف بلانے والا خواہ اللہ کی نگاہ میں سچا ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ اسے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے اس لیے بندوں کے اندر اس کے بارے میں اعتماد ہونا بہت ضروری ہے اس اعتماد کو بحال کرنے کے لئے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لئے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی اور ان پر جو الزام لگایا گیا وہ سراسر جھوٹا تھا تو انہوں نے پہلے اس واقعے کی تحقیق کا مطالبہ کیا اور جب تحقیق ہو گئی اور بات سچی ہو گئی یوسف علیہ السلام کی کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی تو اس پر یہ کہنے کے بعد کہ لوگ جان لیں کہ میں نے خیانت نہیں کی یہ بظاہر ایک ایسا بول تھا کہ جس میں تھوڑی سی اپنی تعریف نظر آتی ہے لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف کی بات نہیں میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دم نہیں بھر رہا نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے ہاں اگر اللہ کی رحمت ہو تو انسان ایسی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالی بہت غفور الرحیم ہے تو اس کے بعد جب معاملہ بالکل صاف ہو گیا درست ہو گیا وقال الملکلی بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں کہ ایسا عظیم انسان جسے بغیر کسی گناہ کے جیل میں ڈالا گیا ہے اور جس کے اندر ایسا اخلاق ہے ایسا کردار ہے اتنا زبردست علم ہے اتنی سمجھ اور فہم ہے وہ تو جیل میں نہیں میرے قریب ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے فلما کل ما ہو جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے یہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے یاد رکھیے کہ امانت دیانت صداقت وہ صفات ہیں جو پیغمبروں کے اندر ہوتی ہیں لہٰذا دین کا کام کرنے والوں اور دین کا پیغام پہنچانے والوں کے اندر بھی یہ صفات بدرجہ عتم ہونی چاہیے یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے خزانوں سے مراد یہاں وہی غلے کے کھتے ہیں یا سٹورز ہیں کہ جن کی حفاظت آئندہ سالوں کے لیے لوگوں کو قحط سے بچانے کے لیے ضروری تھی تو بادشاہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ میرے مقرب بن جائیے آپ میرے ساتھ رہیے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے غلے کے سٹورز پر مقرر کر دیجیے ان دونوں میں سے زیادہ آرام طلبی کی چیز کون سی تھی یا جس سے شہرت وہ حاصل کر سکتے تھے یا جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھا سکتے تھے وہ یہ کہ وہ بادشاہ کے آس پاس رہتے لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا اس کو پسند نہیں کیا بلکہ وہ ذمہ داری لی یا اس ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا کہ جو عوام کے زیادہ فائدے کی تھی جس کو ادا کر کے وہ آئندہ سالوں میں لوگوں کو قحد کے وقت کھانا کھلا سکتے تھے ان کی ضروریات پوری کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری کا انتخاب کیا اس اس طرح ہم نے سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی وہ خود مختار تھے کہ اس میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائے یعنی آہستہ آہستہ انہوں نے ایسا ٹرسٹ بلڈ کیا لوگوں کی اتنی خدمت کی اتنے فائدے کے بنے کہ پھر جب وہ بادشاہ فوت ہوا تو اس کے بعد پورے مصر کی حکومت ان کو دے دی گئی ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا یعنی جو شخص بھی اچھا کام کرتا ہے پوری امانت داری کے ساتھ لوگوں کے فائدے کا ہوتا ہے محسن ہوتا ہے اللہ تعالی اس کا اجر ضائع نہیں کرتے آخرت میں بھی اس کو فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اس کی قدر و قیمت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے خیر المن و تقون اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے یعنی اصل میں وہ کام کرنے والے لوگ تھے یوسف اب ہوا یہ کہ سات آٹھ سال کے بعد ہر طرف قحت پھیل گیا یہ قحط نہ صرف یہ کہ مصر کے اندر تھا بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی تھا آس پاس کے ممالک میں کسی کے پاس نہ ایسا علم تھا نہ ہنر تھا اور نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی تیاری کر رکھی تھی بہرحال یہ خبر ہر جگہ پہنچ گئی کہ مصر میں ایک بہت ہی عدل پسند بادشاہ ہے اور بہت ہی بہترین انسان ہے جو ہر ایک کی مدد کر رہا ہے اور ان کے پاس غلہ موجود ہے اور وہ سب کو سستے داموں دے بھی رہے ہیں یہ بات جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پہنچی تو وہ بھی اپنی ضرورت کے تحت مصر آئے بدخل علیہ اس پر داخل ہوئے کیونکہ سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا اور یہ بنف سے نفیس وہاں موجود ہو کر اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے خود سپروائز کر رہے تھے ظاہر کہ ہر ایک کو اپنے ہاتھوں سے تو اٹھا کے نہیں دے رہے ہوں گے لیکن پورا سسٹم خود دیکھ رہے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک بڑا خود اس جگہ پر موجود نہ ہو اس وقت تک کام صحیح طور پر ہوتا نہیں بہرحال وہ ان کے ہاں حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کیونکہ ان کے اندر ان پچھلے چند سالوں میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی جتنی یوسف علیہ السلام کے اندر آ چکی تھی ظاہری طور پر مگر وہ اس سے ناشنا تھے وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ وہ تو کوئے میں پھیک کے فارغ ہو چکے تھے پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتےلے بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس بھائی کے لیے بھی غلہ مانگا ہو دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہو اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بول کر اور فراڈ سے مجھ سے زیادہ غلہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر تمہاری یہ جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر یہاں مت آنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب ان سے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا احسان مند ہو کر واپس آئیں گے اور عجب نہیں کہ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ابن یامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے لیکن ان کے ستےلے اور یہ سب سے چھوٹے بھی تھے تاکہ ہم غلہ لائیں کیونکہ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا کہ اگر آئندہ بھائی نہیں آئے گا تو غلہ نہیں ملے گا اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اسے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں بھروسہ کر چکا ہوں اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے تو بہت حیران ہوئے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل عیال کے لیے رصد لے کر آئیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارش اتر اور زیادہ لے آئیں گے نہیں ایک اونٹ جتنا سامان اٹھا سکتا ہے وہ لاد کر لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اور آپ دیکھیے کہ قہت کے زمانے میں تو تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے ان کے والد نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ کو پیمان نہ دو یعنی جب تک تم یہ وعدہ نہ کرو کہ واقعی تم اس کو واپس لاؤ گے قسم کھا کے کہو تو پھر دیکھا جا سکتا ہے الا یہ کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دیے ہر ہر بھائی نے اپنا اپنا وعدہ کیا تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہ بان ہے اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کچھ کہہ رہے ہوم متفر پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا الگ الگ ہو جانا کیونکہ دس بھائی ایک صحرا سے آ رہے ہیں ان کا لائف سٹائل بھی مختلف ہے اور وہاں اس نئے ملک میں ہیں بھی اجنبی تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی گینگ ہے حملہ آور ہونا چاہتا ہے یا کوئی چور ڈاکو آ گئے ہیں یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بھی تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے کیونکہ بہرحال نظر برحق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ جن سے بری نظر سے بچا جا سکتا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور وہ کلمات کیا تھے میں <اللَّعَمَّتِن> پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا یعنی پھر بھی تدبیر تو ہم کر سکتے مگر یہ نقصان ہونا ہے وہ تو میرے بس میں نہیں کہ میں اسے روک سکو اس سے آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسان حتیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی بھی اختیار کی لمٹس پتا چلتی کہ ان کے ہاتھ میں کتنا کنٹرول ہے کسی بھی چیز کا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس سے آہذاریاں کرتے ہیں لیکن اختیار سراسر اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے دعا قبول کرنے کا بھی اور باقی سب نوازنے کا بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب خزانے اللہ کے پاس ہیں میں تو بانٹنے والا ہوں یعنی اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو میں وہ تقسیم کرتا ہوں لیکن اصل کنٹرول پیچھے ہے تو یہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری تدبیر کریں گے لیکن حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہے ہمارے چاہنے سے ہٹ کر تو پھر اور بات ہے حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا ان الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُ اسی پر میں نے بھروسہ کیا توقل کیا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ عَم اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی یعنی انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو بھی کیا تھا وہ فائدہ نہ دیا اس کی بھی ایک وجہ تھی ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے ساری حفاظتی تدبیر بھی اختیار کر لیتا ہے لیکن اس کے باوجود جو نقصان ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کی اصل مسلحت اور حکمت اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام چونکہ حکمت سے خالی نہیں زندگی کے ہر واقع میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں دنیا کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے لیے سخت ناگوار ہوتی ہیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالی کے ہاں ہمارے لیے مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے اگر دنیا میں کوئی بھی اس کو دکھ تکلیف پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وز اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں بازو دنیا سے کوئی چیز چلی جاتی یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اس میں سے کوئی چلی جاتی یا کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا لیکن جب انسان اس واقعے پر صبر کر جاتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو کل قیامت کے دن جب انسان اس کا اجر دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا اور پھر دعا کرے گا تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس سے بھی زیادہ چلا جاتا کیونکہ سب کچھ اللہ کے پاس واپس ملنے والا ہے زیادہ غم اور تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو یہ یقین نہ ہو کہ ہر جانے والی چیز اللہ لوٹا دے گا جب اس نے واپس ملنا ہی ہے اور بہتر جگہ ملنا ہے بہتر حالت میں ملنا ہے کئی گنا زیادہ ملنا ہے تو پھر انسان کو غم اور افسوس نہیں رہتا انسان اس پر صبر کر جاتا ہے اب یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور کہا کہ صبر جمیل بہت اچھا صبر کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کتنا بہترین انجام دنیا میں بھی سامنے آتا ہے فرمایا بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے یعنی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ تدبیر اور توکل کے درمیان کیا تعلق ہے ولما دخل والا یوسف آوا اللہ <اَخَاه> یہ لوگ جب یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا یعنی ابنی آمین کو اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا اب تو ان باتوں کا غم نکہ جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں یعنی میرے بعد بھی جو اکیس بائیس سال یہ تمہیں ستاتے رہے ہیں وہ ان سب باتوں کو بھول جاؤ اگنور کر دو درگزر کرو پلما جہاز جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ان کو نہیں ملتا تو ان کے پکارنے والے نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش شتر انعام ہے یعنی ایک اونٹ بھر غلہ مزید ہے اس کا ذمہ میں لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور وہ سخت پریشان ہوئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے یعنی دین ابراہیمی میں چور کی سزا یہی تھی کہ وہ اس کا غلام بنا دیا جائے جس کا وہ سامان چوری کرے ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی ان کا سامان کھولا پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برامد کر لی اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی یعنی اللہ سبحان نے یہ تدبیر ان کے دل میں ڈالی تھی کہ اس طرح بھائی کو روک لو اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا روک نہیں سکتے تھے تو اللہ سبحان نے ان کو ایک ہیلا سکھا دی کہ اس طریقے سے روکو اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالتر ہے یعنی yani بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ علم زیادہ حکمت زیادہ سمجھ نصیب ہوتی اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ جس کو جو چاہے دے بعض اوقات کسی کو ایک چیز میں اضافہ کر دیتا ہے کسی کو دوسری چیز میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس لیے بندے کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور جس کے پاس زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں وہ کبھی تکبر نہ کرے وہ کیا سوچے وہ یہ سوچے کہ اس میں ایک تو میرا امتحان ہے اور دوسرے یہ کہ ان سب چیزوں کا اللہ مالک ہے یہ میرے پاس بطور امانت ہے اور سب سے زیادہ تو اللہ کے پاس ہے تو بندے کے لیے تو تکبر جائز ہی نہیں خا علم خا حسن خا مال خا اولاد کسی بھی دنیاوی نعمت میں وہ دوسروں سے بڑھ کر ہو تو ہمیشہ اس کے اندر ایک آجی رہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے کالو یسرق فقط من قبل ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو تعجب کی کچھ بات نہیں ابھی اپنی خفت مٹانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا وہ تو بہت شور تھے کہ کسی بھائی نے چوری نہیں کی اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں اور واقعی نہیں پیغمبروں کی اولاد تھے تو اب کیا ہوا انہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سامنے کھڑے ہیں انہیں کے بارے میں وہ اتنی غلط بات کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے بولے نہیں یہاں آپ کتنا بڑا ظرف ہے کتنی بڑی وسط ہے اور کیسا زبردست اخلاق ہے کہ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے اور وہ ایک بہت بڑے عہدے پر ہیں اس وقت اور وہ محسن ہیں اور یہ سن کر کچھ بھی نہیں کہتے ظاہر بھی نہیں کرتے چہرے پر بل بھی نہیں آنے دیتے کسی طرح سے بھی نہیں کسی کو پتا چلتا کہ کیا ہوا نہ ان بھائیوں کو نہ اور آس پاس کے ملازمین کو کسی کو بھی نہیں اس کو کہتے ہیں سبر جمیل کہ مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے چہرے تک بھی نہیں آتا اور یقیناً یہ اعلیٰ درجات والوں ہی کی صفات ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتا ہے اس سے مدد مانگتا ہے یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے حقیقت ان پر نہ کھولی بس اتنا کہہ کے رہ گئے یعنی دل میں کہا بڑے ہی برے ہو تم لوگ جو یہ الزام مجھ پہ لگا رہے اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے بس تفاصیر میں یہ آیا کہ بچپن میں انہوں نے اپنی نانی کے گھر سے ایک اٹھا کر چپکے سے توڑ دیا تھا تو اس واقعے کو انہوں نے چوری کا رنگ دے دیا حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی وہ بات کچھ اور تھی پھر انہوں نے کہا قالو یا اوہل عزیز ابھی چور کہ ابھی کہتے ہیں اے عزیز اے سرکار ان لہو ابن شیخن کبیرا یعنی یہ انسان کی جہالت ہے نا لا علمی ہے اس کی غفلت ہے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے انہوں نے کہا اے سردار اقتدار اے عزیز اس کا باپ بہت بڑا آدمی اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجے ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں مزید تعریف کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ و خدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے یعنی ایسا ممکن نہیں فلمس نجی جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے علیہ السلام تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم نے زیادتی کی ہے وہ بھی تم سب کو پتا ہے یعنی آپ دیکھیے کہ انسان جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کی ریگریٹس اس کی ندامت دل پر وہ بوجھ سال ہاتھ سال تک چلتا ہے یعنی اب کئی سال گزر چکے اس واقعے کو اب اس موقع پر انہوں نے پھر ایک دوسرے کو یاد کرایا کہ دیکھو ہم نے وہ کیا, کیا تھا کیسی بڑی غلطی کی تھی اور اب تم باپ سے کتنا بڑا وعدہ کر کے اللہ کے نام پر عہد کر کے آئے ہو تو وہی بڑا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کنویں میں پھینک دو وہ پھر بولا میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں غائب کی نگبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہم اپنے بیان میں بالکل سچے چونکہ ان کا اعتبار نہیں تھا نا تو اب اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کتنی دلیلیں لا رہے ہیں تو اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے وہی جملہ انہوں نے دہرایا جو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پہ دہرایا تھا کہ تم لوگ کیا کرتے یہاں آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا اخلاق بھی کتنا بلند ہے دنیا میں کسی بھی چیز کا کھو جانا اور کسی چیز کا نقصان ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے لیکن اولاد کا گم ہو جانا اولاد کا کھونا اور وہ صدمہ بہت ہی سخت صدمہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا صبر کرتے ہیں اور اپنے دوسرے بچوں کو بس ان چند جملوں کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے اپنے دل میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی ہو اور اپنے رویے میں بھی کوئی ایسی چیز نہ لائے تو بہرحال وہ مختصر الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں تو صبر کروں گا تم نے تو یہ جو کیا تمہارے نفسوں نے اس کو بہت آسان کر دیا اچھا اس پر بھی صبر کروں گا فصبر جمیل اور پھر کتنے پر امید ہیں ہے آسلحی بہم جمیا کیا بید اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے کیونکہ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں کوئی فائدہ ہو کوئی نقصان ہو کوئی چیز آئے کوئی جائے کوئی انسان کھو جائے اس سب میں اللہ کی حکمت ہے پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہا یوسف اب دیکھیے دل غمگین ہے دل میں غم ہے لیکن زبان پر اس کا اظہار اس طرح نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے یعنی بچوں نے جو کیا ان سے تھوڑی سی بات کی اور یہ کہہ کے کہ ہٹ گئے ان سے کہ میں اب صبر کروں گا اور بہت اچھا کروں گا اور پھر اللہ سبح کی طرف متوجہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے اور دل ہی دل میں وہ غم سے گھٹے جا رہے تھے دل میں شدید غم تھا کوئی چھوٹا سا نقصان نہیں تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی بیٹوں نے کہا خدارہ آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ ان کو نہیں دیکھ کے کہہ رہے تھے ان کے سامنے نہیں کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ باپ کبھی خوش نہیں ہے اب اس طرح نہیں رہے جیسے وہ پہلے ہوتے تھے اور وہ مزید اس پر بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ ہم نے یوسف کو تو باپ کی نگاہوں سے اس لیے ہٹایا تھا تاکہ ہمارا راستہ کھلے اور وہ کام بھی نہیں ہوا باپ کی توجہ ہماری طرف بھی نہیں ہوئی نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا انشکو بستی و حسنی اہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا میں اپنے رب سے فریادیں کر رہا ہوں اور یہی صبر جمیل ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں غم ہو لیکن لوگوں کے سامنے زیادہ صدمے کا اظہار نہ کرے بس اللہ سے دعائیں مانگے اللہ سے باتیں کرے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے اس کو اپنے غم کی فریاد اور اپنے دل کا حال سنائے کیونکہ اصل پہ تو مدد پر قادر اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے بندے خوش نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اللہ اللہ ما جا سہلن وَأَنتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ اِذَا شِئتَ سَهْلًا اے اللہ نہیں کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو یعنی میرا رب پر بڑا ایمان ہے بھروسہ ہے پھر کہتے یا بني ببو اے بچو جاؤ میوسف و اخی جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو کوئی ان کی ٹو لگاؤ کھوج لگاؤ نا امید نہیں ہے مایوس نہیں ہے اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں یعنی بندے کا کیا کام ہے کہ وہ کسی بھی غم اور صدمے پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائے گم سم نہ ہو جائے کام نہ چھوڑ دے کوشش نہ چھوڑے یعنی توقل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے بلکہ مزید کوشش کرے اور اس چیز کو تلاش کرے جس کو کرنا چاہیے اور پھر کہتے ہیں ولا تئی اس مر اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انسمر کافرون کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرا گنا کون سے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے رزق سے نا امید ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا گویا رحمت سے مایوسی یہ ایک کبیرا گناہ ہے